من کتنا نو ہے آپ بتائیں ہاں لکھو نو ایرا بے لکھو اس میں بنی اسرائیل کے آباو اجداد کے اس میں بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد باپ دادا آبا اجداد کے سلوک بالانبیاء کا بیان سلوک بل امبیا کا بیان یعنی تقزیب وا قتل مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات ابتدا سے ماشاءاللہ بڑے چلے آئے ان کے باپ دادا بھی نبیوں کی تقسیب بھی کرتے تھے ان کو قتل بھی کرتے تھے کل میں نے وہ شعر سنائے تھے نا یہود کی کہانی قرآن کی زبانی یہ اب سے نہیں یہ باپ دادا سے ایسے چلے آ رہے ہیں انبیاء کی آ کے تقزیب اور قتل یہ دو سلوک کیے والا اور البت دی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب توڑا وق پینا اور متواتر بھیجے ہم نے پے دھر پائے متواتر جانتے متواتر ایک دوسرے کے پیچھے یہ بنی اسرائیل میں تقریباً چار ہزار نبی آئے ایک دوسرے کے پیچھے اور ایک دوسرے کے پیچھے ہم نے بھیجے بعد موسا علیہ السلام کے رسول او بڑی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ہم نے عیسا بیٹے مریم کو مو دلائل مو ایک ہی چیز ہے اور مدد کی ہم نے اس کی ساتھ رو پاک رو پاک سے مراج زون ہے جی جی دراصل ہزار تیس سال ہے اسلام کہ یہودی بہت مخالف ہو گئے تھے پھر وہ بادشاہ تھا وہ بھی یہودی تھا اس وقت بھی کہا کہ دیکھو یہ عیشہ جو ہے نا یہ تورات کی تحریف کر رہا ہے تورات کے احکام بدل رہا ہے حالانکہ عیسائی علیہ السلام تو مستقل رسول تھے اور ان کے اوپر سے سی کتاب نازرے ان جیل تو انجیل نے تورات کے بعض آکام جو منسوخ کر دیے نا اس پہ وہ ان کو غصہ آئے تو اللہ تعالی جبرین علیہ السلام کو ساتھ رکھتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھتے مدد کے لیے سارے وہ حال ہو گئے آخر نتیجہ وہی نکلا کئی سارا سرام کو آسمان پہ لے گئے یہ سمجھی گا یہ مدد کی ہم نے اس کی ساتھ رو پا کے جبری آفا کل ما جاپ رسولوں یہ زجر لکھو توبیف زجر یہ حمزہ جو ہے نا یہ استفام انکاری کے لیے ہے اور انکار برائے توبیر ہے انکار برائے آ زجر کے لیے کیا پس ہر گا کہ آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کے کہ نہ چاہتے تھے ان احکاموں کو جی تمہارے اس شریعت کے احکام جو ہیں نا وہ ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہوتے انسانوں کی خواہشات کے وافق ہو جائیں گے حکام شرعت انسانی خواہشات کو تو پامال کر دیتے ہیں رگڑ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول ایسے آکام لائے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے کا دے لات نے نہ مانا تکبر کیا یہ کیا پس ہر گا کے آیا تمہارے پاس رسول ایسے آکام لے کے کہ نہ چاہتے تھے ان کو تمہارے لاپ تو اس اخبار تم تم نے کیا کیا سرکشی کی فریتن قزہ تم یہ نتیجہ استقبال استقبال کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض انبیاء کی تقریب کی تو نے اور بعض انبیاء کو کیا کر دیا قتل کر دیا تو یہ دو چیزیں آ گئی نا میں نے پہلے تو بس ایک گراؤ کی تم نے تقدیر دی اور ایک گراؤ کو تم قتل کرتے تھے یہ تک کرون بابا مضارے ہے اس کو کہتے حکایت حال ماضیہ یہ مظاہرے بمانے ماضی استمراری کے کیا جاتا ہے مضارے بمانے ماضی استمراری قتل کرتے تھے یا پہ قتل کرتے ہو اس کو حکایت حال ماضیہ کہا جاتا ہے زمانے ماضی کی حکایت ایسے کریں جیسے ابھی کام ہو رہا ہے وکالو کلو بنا کل تتیما نو ارابے چوتھا نو ختم ہو گیا اب اس کا تتیمہ ہے تتیما نو ارابے تتیما نو ارابے میرے محتران ہم دیہات میں جاتے ہیں نا اور توحید بیان کرتے ہیں ان کے سامنے تو جو برے برے آدمی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ جی ہم پکے پیر پہ مرید ہیں کیا پکے پیر پہ مرید ہیں تم وہیوں کی بات ہمارے دل میں اثار نہیں کرے اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان برو ان کے اندر کم محنت نہ کرو ان کے بچوں کو پکڑا کرو کیا نوجوانوں کے دماغ صاف ہوتے ہیں ان کو پکڑا کرو جب بچے مباحث بن جائیں گے تو اپنے باپ دادے بھوڑوں کو ٹھیک نہیں کریں گے محنت بچوں سے کیا کرو حضرت منہ سال سلام سلام تمہ کہتا ہے مان لے منہ صاحب اللہ ضروریہ تم میں وہ بھی چاند نوجوان سے پہلی مانگ ہے چھوکر مانگ تو بوڑھے ہمیں کیا کہتے ہیں پکے پیر کے مرید ہیں وہاں کیوں کی باتیں ہمارے دل میں اثر نہیں تو یہی بات انہوں نے کی کہ ہمارے دل محفوظ ہیں تمہاری باتیں اثر نہیں یہی بات بہن تتیمن اور اراد وقال اور کہا انہوں نے کہ قلوبنا بونا ہمارے دل محفوظ ہیں الف من خلاف میں ہے حلف کا لو ہوئی کیا ہے غلاف میں جو چیز ہو وہ محفوظ نہیں ہوتی ہولف اس کو کہتے ہیں اس چیز کو جو غلاف میں محفوظ ہو اور کہتے ہیں دل ہمارے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محفوظ نہیں ملعون ہے محفوظ نہیں کہا ہے کہیں ہے خدا کی لانا چاہے ان کے اوپر اس لیے بات سمجھ ہی ہے فرما بلحم اللہ یہ تیما ہے نہ اور آبے کا بلکہ لانت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بس روک کروں کپا پر لمبا یو منو ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کلی لمبا یو کی دو ترکیبیں ہیں ایک تو ہے کلیلن کو حال بنا دو پھر مانا ہوگا یو منو نہ کلیلن ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں کلین حال مقدم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کو مقول مطلق بناؤ حال کی وجہ کیا بناؤ پھر ترکیب یوں ہوگی یو میں نے ایمان لاتے ہیں ایمان تھوڑا پہلے کیا تھا خود تھوڑے ہیں تب کیا ہے ایمان تھوڑا لاتے ہیں سب شریعتوں کو نہیں مانتے یہودی سارا سلام کی شریعت مانتے تھے حضور کی شریعت مانتے تھے تھوڑا تو ہی مان ہے نا وا جاؤں کتابوں میں <دِلَّا> یہ دتواں نو ہے بتائیے ناؤ خام کو پانچواں ناؤ اس میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بے خاک ام کا بیان نو خامس میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بے خاتم الانبیاء کا خاص ان کے باپ دادا نے پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک تقزیب و قطر اب یہ جو ہے نا یہ چھوٹے میاں وہ تو بڑے میاں تھے یہ کیا ہیں چھوٹے میاں ان کا سلوک کیا حاضر کیا سال مشہور نہیں بڑے بیاں بڑے بیاں چھوٹے بیاں لاہوری مرزائیوں کا ہے رسالہ ہے لاہوری مرزائی انہوں نے رسالہ لکھا تو اس وقت جب مرزا غلامت کا دیا مر گیا اور اس کا بیٹا خلیفہ ہوا تب میں نے بتایا بشیر الدین محمود تو لاہوریوں نے رسالے میں لکھا کہ ہمارے بڑے حضرت صاحب تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے یعنی جیسے چٹنی چکھ لیتے ہیں نا حلوے کے بعد تو بڑے حضرت صاحب چٹنی کے طریقے پہ زنا کرتے تھے لیکن تاجر ہے چھوٹے بھی یہاں پہ سبحان اللہ یہ تو ہر وقت زنا ہی زنا کرتا رہتا ہے وہ نبی یہ نبی کا بیٹا بڑے حضرت تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے چکھ لیا کرتے چٹنی لیا اور حیران کی ہے بشیر الدین بابو ہر وقت یہ خانہ ہمارا خراب یہ کھانا ہمارا باپ دادے سے خبیص خانہ انگریز کے ایجنٹ خود کہتا ہے میں انگریزوں ان کا خود کاشت کا پودا ہوں شاہ جی یہ کیا لکھا ہے موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک پہ خاص ملک ہم دیا بلبا جا ہوں کتابوں میں دلہ سداقت قرآن اور جب کے آ گئی ان کے پاس کتاب قرآن اللہ کی طرف سے اور حیبیت تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں وہ قانون قبل اس بات رسالہ اس بات کی دلیل نکلی حالانکہ تھے وہ یہودی اس سے پہلے تلاب پتا کی کرتے تھے اوپر کافروں کے یا ستیہ ہوں کا منع تلاب پتہ کی کرتے تھے اوپر کس کے کاپروں یعنی یوں دعا کرتے تھے کافروں کے ساتھ یہود کی لڑائی ہوتی نا دوسرے کافروں کے ساتھ یہ تو اس وقت حق پہ تھے نا اپنے زمانے میں تو دعا میں یہ کہتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ان کے تفائل ہمیں کافروں کے اوپر کیا پتہ نہیں با آپ دیکھو حضور کے وسیلے سے کیا دعائیں مانگتے تھے طلب پتہ کی کرتے تھے لیکن جب حضور آئے تو انکار کرنے تو اس بات اس کی دلیل نکلی ہوئی ہے نہ ہو؟ اوپر ایک ہاشہ لکھ لیجیے اللہ ہمن سر نہ علیہ اللہ مدد کر ہمائی ان پہ اللہم سر نا بھائی ان سر نا امریک اللہ علیہ بن نبی المقروس سات واسطے نبی مبوس کے بن نبی المبوس فی آخر زمان اللہ منصور علیہ بن نبی المبوس فی آخر زمان تفسیر مظہری مظہر کا والری کو مظہری کے معلب قاضی ثنا اللہ پانی پتی ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محد د کے شاگرد تھے ان کے شاگرد تھے تو وسیلہ حضرت کا ثابت دعایا نہیں اچھا جی ایک اور حوالہ دکھو ہم کو نبی آخر زمان ہم کو نبی آخر زمان کے طفیل سے کافروں پر حلبہ کا فرما عبارت لمبی ہے میں مختر کر رہا ہوں ہم کو نبی آخر الزمان کے طفیل سے کافروں پر غلباتہ فرما حضرت شیخ الہند حضرت شیخ خل کا قرآن ہے نا اس کے حاصل پہ دیکھ لیجیے تو میرے عظیم ہمارے عقاق میرے دیو وسیلے کے قائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو دعا کے اندر اس کے قید ہے اس لیے میں نے حوالے تو ہے حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے طلب فتح کی کرتے تھے کافروں کو ایک مانا آ گیا ایک کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانتے تھے اب دوسرا مانا سن دوسرا مانا یہ ہے کہ کافروں کو کہتے تھے کہ نبی آخر و زمان آئیں گے ہم ان پہ کیا لائیں گے ایمان یہ یہودی کہتے تھے یہودی بولو ماپ اور آپ کی مائیت کے اندر ہم جہاد کریں گے اور تمہارے اوپر کیا ہوں گے پتہ یاد نبی ڈبی آخر زمان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی مائیت صحبت کے اندر کیا کریں گے تمہارے ساتھ جہاد کر کے تمہارے پر پتہ یاد ہوں گے یہ دوسرا معنی آ گیا طلب پتہ کے تیسرا معنی تیسرا معنی یا سخت ہوں ان کا متلک بتانا کیا حالانکہ تھے اس سے پہلے بتاتے تھے کافروں کو کیا بتاتے تھے کہ نبی آخر و زمان آنے والا ہے یہ بتاتے تھے کہ تین معنی سمجھ آیا ہے ابھی اور سمجھ آیا ہے تین معنی آخری معنی کیا ہے کافروں کو بتاتے تھے خوشخبری دیتے تھے کہ نبی آخر زمان آنے والا ہے لیکن جب حضرت تشریف لائے تو آپ پہ ایمان لائے یا دشمنی کی دیکھو پلم یہ سلوک ہے حضور کے ساتھ آتم لمبیا سو پر جب آ گئے پر جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول کہ آرہ پو ہو رسوخ آرا کو ہو زمیر معروف ہے پہچانا تھا اس کو کافا روپ دے کفر پر ساتھ, ساتھ اس کے ساتھ تو خود نبی آخر زمان دیتا فلانت اللہ کا فری انجام کو صلاحت اللہ کی کافر و انجام کوئی نو خامس ختم ہوا اب تتیمہ لی کھوجی تتیمہ نو خامس ایسا بنی سر کے انواق ہم سط ہے نا بوائے تو سم با بے سم اشترا بے کے نیچے لکھو باؤ بیچ ڈالا انہوں نے بھائی یہ شیرا ہے نا شیرا کا لال جائے اشترا کا یہ ازداد میں سے ہے کیسے ہے اس کا مانا بیچنا بھی ہے خرید کرنا بھی ہے یہاں خرید کرنا ہے بری کیا بیچنا ہے بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے اپنے نفسوں کو اپنے نفسوں کو بیچا یعنی دو کا ایندھن بنایا اور وہ چیز انہوں نے خرید کر لی اپنے نفس بیچے اور وہ چیز کا خرید کر لی وہ کون سی چیز خرید کر لی کفر کف اخرو اس کے نیچے لکھو مخصوص بھی زم یہ بے ساکاؤنٹ سے افال میں سے آئے افال زم میں سے نا تو مخصوص بھی ضم ہونے چاہیے نہیں تو اہ ہے مخصوص بھی زم تو اپنے نفس بیچ ڈالے اور ان کے بدلے کے اس کو خرید کیا کفر خرید کیا بری ہے وہ چیز بیچ ڈالے انہوں نے عباد کے اپنے نفس یہ کہ کپر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جس کو اللہ نے اتارا قرآن باغیان باوجہ ضد و حسد کے باغیان منا باورجہ ضد و حسد کے ایو نزلہ یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے بھائی ضد جو حسد یہ تھا کہ پہلے نبوت کن میں چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں کتابیں بھی ان میں وہی بھی ان میں اب نبوت کہاں آ گئی ارب کے اندر بنی اسماعیل کے اندر یہ ضد کرتے تھے. اس لیے نہیں مانتے تھے تم بھی اپنے علاقے کے اندر کام کرو گے نا تو تمہارے دشمن کون ہوں گے سردار بھی تمہارے دشمن ہوں گے کیا مخالفت کریں گے اور تمہارے اپنے مولوی بھی دشمن ہوں گے اپنے مولوی کون جن کے باپ دادا تو تھے مولوی چاہے دیو بندی بھی تھے لیکن ان کے بیٹے کیا ہو گئے بےکار کیا ریکم میں بن گئے تو تم جٹ کے بیٹے دیہاتیوں کے بیٹے جاؤ گے تو حق کریں گے یا نہیں پہلے تو ہماری پیر ہی چمکتی تھی ہم پیر بنے ہوئے تھے باپ دادا سے یہ ڈ کا بیٹا آ گیا ہے اس نے مدرسہ کھول لیا ہے کہ اس کی کیوں شہرت ہو گئی ہے اپنے بھی اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا میرے عزیز ہم اپنوں سے دکھے ہوئے ہیں کہتے الکار بک الکار یہ بغل کے سانپ اور بچھو جو ہے نا یہ اتنے جستے ہیں اتنے غیر نہیں جستے ہاں یہ خیال کر کے آپ نے کام کرنا ہے اپنی معلوم کریں گے معذے کا سر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ یہ ایک دیہاتی آدمی ہے جٹ آدمی ہے میں جب پہلے پہلے پڑھانے آیا نا آپ کراچی کے اندر تو بہت سے مولوی آتے تھے میرا امتحان لینے اس کو تو اردو بھی نہیں آئے گا ایک جٹ ہے دیہات کا بالکل ہم کھٹا پیٹ جٹ جیوا دیں نا ہم ایسے ہیں شادہ شادی گزران تو میں نے تو صاف کہہ دیا بھی اردو اردو مجھ کو نہیں آتا بات ہے سیدھی غلط بھی بول لیتا ہوں لیکن خدا را قرآن سمجھ لو مجھ سے میں مر جاؤں گا پھر حسرت کرو مطالعہ اپنا خوب رکھو لیکن قرآن کی جو طرز ہے نا مضامین کی یہ مجھ سے سیکھو اور کتاب میں ملتی ہے نہیں ملتی بھائی یہ سیکھ لو مطالعہ بے شکل باروں کو ہاں مجھ سے بھی باغ جو مطالعے کے اندر تو یہی میں کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ دنیا حسد کرے گی تو خیال سے کام کرنا ہے تو حضرت کے ساتھ ضد و حسد کون کرتے تھے کوئی محاذ اس بنا پہ کہ نبوت اور وہی ہمارے اندر تھی ادھر تو چلی گئی ہے اچھا جی باغیاں باورجہ ضد و حسد جس کے کہ ہے اللہ اپنے فضل سے اوپر جس کی چہت اپنے بندو سے باو بذب نلا حضب پس رجوع کیا انہوں نے ساتھ حزب کے اوپر کے. غضب کے کتنی غضب آ ان پہ تو ایک حسد دوسرا کپر لکھ لو ایک حسد دوسرا کیا کفر حسد بھی کیا تو یہ حسد ٹھیک ہے من شرحاظ سے دینے داخلہ اساد بھی کیا دوسرا کیا کیا کفر بھی کیا یہ دو غضب ہیں یا دو غضب سے مراد یوں لو کہ عیسی علیہ السلام کے ساتھ بھی کفر کیا اور محمد کریم کے ساتھ بھی کفر کیا یہ بھی ڈبل غضب ہے والد اور ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے زلیل کرنے والا میرے عظیم بڑے اسرائیل کے پانچ نو ختم ہو گئے جی بگمائے تتیمار آگے جی انوائے خمسا کے بعد لکھ لو انوائے خمسا کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید انوائے خمسا کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید پانچ وجوہ سے انوائے خمسا کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید کتنی وجوہ پانچ وجوہ سے وہ قول باطل ان کا کیا تھا وہ کہتے تھے بس بھائی ہمیں اپنے بزرگوں نے وڈیروں نے نصیحت کی ہے کہ صرف اپنی کتاب پہ عمل کرنا ہے وڈیروں نے نصیحت کی ہے کہ صرف اپنی کتاب پہ عمل کرنا ہے کس پہ اور آپ پہ اور کسی پہ عمل نہیں کرنا یہ کال بات ہے یا نہیں تھا ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت بڑے پیر اور بزرگ بھدر گزرے ہیں کافی عرصہ پہلے ان کے خاندان کا ایک پرد بیٹھا ہوا تھا وہ ان کے طریقے پہ نہیں تھا تو میں نے اس کو محبت پیار سے سمجھایا میں نے کہا آپ کسی کے مرید ہو جائیں آپ کی سلاح ہو جائے گی تو آپ کی ایک گدی چلی آ رہی ہے گدی جانتے ہو نا اور بزرگ جو ٹھیک ہو جائے مجھے کہنے لگا نہیں نہیں ہم اپنے سوا اور کسی کے مرید نہیں ہوتے ہمارے وڈیرے اور ہمارا قانون ہے کہ اپنے سوا اور کسی کے مرید نہ بنو تو یہ صحیح ہے غلط ہے وہ اپنے تو ان کے داڑی منڈیا بھی داڑی منڈا باپ بھی دادا بھی وہ پرانے بزرگ تھے وہ اللہ والے تھے یہ آج تک بھی یہی مرد ہے یہود کے اندر مرض تھی با کی لال اب جب کہا جاتا ہوں تو ایمان لاؤ بے ماں انزل اللہ سات تمام ان کتابوں کے بے ماں کے نیچے کیا لکھو بے جمی عموم کے لیے بے جمی لکھو بے جمی ماں انضل اللہ ایمان لاؤ سات تمام ان کتابوں بھوکے جن کو اللہ نے اتارا تو کیا کہتے ہیں لو میں لو ایمان لاتے ہم ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گئی ہمارے اوپر کون اور نیچلے کے تو اور کفر کرتے ہیں ساتھ ما شیوا اس کے وہ کہتے ہیں نیچ دیں بہادری کتاب ایمان لیں جب کفر کرتے ہیں ساتھ ماں شیوا کے واہو ان کے قول باطل کی تردید کتنی وجہ سے کی گئی واہ لکھو واج نمبر ایک واج نمبر ایک خالان کے وہ ماورا ہوا ضمیر کا مرجا کس کو مناؤ گے ماورا خالان کے وہ ماں شوا بھی حق ہے ماں شوا کیا ہے تورات رات کے علاوہ انجیل بھی اپنے دور میں حق قرآن بھی تو حق کی حق ہے اب دیکھو حق سے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ ما حق ہے واج نمبر ایک ہے مصد کان واج نمبر دو اور یہ جو ما ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی بھی جو ان کے ساتھ ہے یہ قرآن پاک واج نمبر دو آ گیا کل کل پالما تک تلون واج نمبر تین ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں تو تورات کی جو تبلیغ کرتے تھے نبی ان کو تم نے قتل کیا یا نہیں کیا ابھی پڑھا ہے قتل کیا تو تورات کے ساتھ ایمان ہوا ایمان ہوا جھوٹ کیوں بولتے ہو تورات کے مبلغین کو تم نے قتل کر دیا کس منہ سے کہتے ہو کہ تورات تو رات کو مانتے ہیں ما تک یہ واد کتنی ہے جی سی آپ فرما دیجئے بس چوں قتل کرتے رہے تم ماضی اللہ کے نبیوں کو پہلے سے گر ہو تم منہ میں بالکا تو موسا مارکنی جی تو کس پہ نازل ہوئی تھی تو موسا علیہ السلام کو ایزائیں دیتے رہے یا نہیں موسا علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے یہ پیچھے پچھڑے کی پوجا کر دی تو کیا تورات یہ کہتے ہیں کہ بچھڑے کی پوجا کرو کیا وج نمبر چار اور الفاظ تمہارے پاس موسا دلائل کے پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو کیا بنایا کلا ہم بابو باد جانے موسا کے تو ظالم تھے وائد خزن میسا کو وج نمبر کتنی کہاں تم کہتے ہو جی ہم تورات کے ساتھ ایمان ہی لاتے ہیں تو زہری طور پہ ایمان لایا وہ ڈنڈے کے ساتھ ایمان لائے. لائے خوشی کے ساتھ آ. تمہیں جوتا دکھایا گیا کھلے مارے گئے سوارو مانتے ہو یا نہیں مانتے آ. وہ کیا کیا گیا کوہ دور کا ٹکڑا پہاڑ کا ٹکڑا سیرو پہ کھڑا کر دیا پہلے پڑھایا یا نہیں پھر ان کو کہا گا مانو تو جوتے سے مانے یا خوشی سے مانے ہاں جوتا جکایا گیا کھلا مارا گیا وید نا ساج نمبر پانچ اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اس سال میں کہ کی کھڑا کیا تمہارے اوپر تم کو پہاڑ کو ول نہ خود سے پہلے کیا معلوم وید اور کہا ہم نے لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ کے سنتے رہو پہاڑ کھڑا ہو گیا نا زبان سے تو کہا سمیلا زبان سے کیا کہا ہو ہو ہم نے سنی بات مان رہے ہیں لیکن دل میں کیا تھا نہیں نہیں ستم در پردہ کرتے ہو بظاہر پیار کرتے ہو اچھا جی کہا انہیں سمے نہ سنا وا سہنا بے فرمانی کی دل میں کہا وا اشرے گرو کی اللہ تماک عل مقبال حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابیاں ان میں کیوں تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ شر ان کے اندر رچ گیا تھا اجل کی بچھڑے کی محبت کیا شرا کر گئی تھی اسی لیے خرابیاں کرتے ہیں جیسے آج کل ہے اجل ہے یا نہیں بچھڑا جس کی پوجا ہو رہی ہے سارا خراقیوں کا برکھا بھی اجل ہوتا ہے بچھڑا ہے اللہ دماغ بار اور پلائے گئے کلو اپنے دلوں کے اندر محبت اجلے اجل سے پہلے کیا ماد پہ؟ کا لاز حجل یہ ہس مزاق کا ہے بابا پلائے گئے اپنے دلوں کے اندر محبت بچڑے کی بس بب حکم کے آگے فرمایا ایک کام تو کرتے ہو یہ حبیص کام برے کام کام کیا کرتے ہو یہ جو ہم نے بتائی ہے اور دعویٰ کیا کرتے ہو ایمان کا کہ ہمارا طورات کے ساتھ ایمان ہے کیا ایمان بھی طورا تم کو یہی حکم کرتا ہے ایمان بھی طورا تم کو ایسے کباہے کا حکم کرتا ہے کہ یہ برے کام کرو تو ہے کیا اگر ہم نے وہ okay. ہے oh, hey, ساری بولیے hmm? <laughs> oh, کے لیے ایسے کہا جاتا ہے نا حق ہے تم پہ کہ ایمان بھی تورات کا دعویٰ کرتے ہو کام کا کرتے ہو کبائیں کرتے ہو بےکار کام کرتے ہو کل بے سمایا مرکو آپ فرما دیجئے بری ہیں وہ چیزیں کہ حکم کرتا ہے تم کو ان چیزوں کے ساتھ ایمان تمہارا اگر ہو تو بال فرض کیا مومنٹ تمہارا ایمان ان دو ہی چیزوں کا حکم کرتا ہے بڑا افسوس ہے کل انکان اطلاع تم ادار آخر میرے عزیز مناظرے کے بعد ہوتا ہے مباہلہ مرزا غلام مد کا کے ساتھ ہمارے علماء مناظرہ کرتے رہے آخر میں اس کے ساتھ مباہلہ کیا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے کہ بھئی جی ہم دو میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا ہم دو میں سے کیا جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا تو مرزا غلام ہے نا تقریبا سن انیس سو آٹھوی ہے نا سن انیس سو آٹھ اب تو دو ہزار ہے نا اس کے اندر مر گیا تھا اور مور اللہ امر سری جو ہے نا وہ پاکستان بننے کے بعد آ کے فوج ہوئے تھے پاکستان کے اندر وہ چالیس سال سے بھی زیادہ بعد میں فوج ہوئے تو سچے کی زندگی میں جھوٹا مر گیا نہیں مرزا غلامت کا دیا اور مرا بھی کہاں تھا ٹٹی خانے کیا آ... مرزا محمد حسین تقریبا تھا لاہور کے اندر اس کے گھر اس کو جلاب الگ ہے تو یہ ان کے انجام دیکھو جی اب یہود کو مباہلے کا چیلنج مناظرے کے بعد یہود کو کس کا چیلنج ہے مبہلا جانتے ہو نا مبہلا یہود کو مباہلا کا چیلنج کیا دیکھو جی مبہلا کرتے ہیں سمجھے آ جاؤ تم بھی موت کی تمنا کرو ہم بھی موت کی تمنا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا جو ہو وہ مر جائے خدا اس کو فنا کر دے سمجھے تو یہودی مقابلے میں آئے گا موت کی تمنا کے لیے میدان میں نہ آئے ذرا غور فرمائیے آج کل کا یہودی کہتا ہے کہ میں مبالا کرتا ہوں تمہارے ساتھ موت کی تمنا کرتا ہوں تو قرآن غلط ثابت ہوں گا میرے عزیز یہ اس وقت کے یہودوں کو مبارک کا چیلنج تھا آج کل یہودوں کو نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے وہ میدان میں نہیں آئے ایز من اب ہزاروں سال بعد آنے والے کیا گئے چیلنج ان کو تھا قرآن کو چیلنج دیا بھائی یہود کو مبارک چیلنج آپ فرما دیجئے اگر ہے واسطے تمہارے دار آخرت نزدیک اللہ کے خالص وہ کیا کہتے تھے لہیات فلا جنت اللہ منکانا ہو جانا یہودی کہتے تھے ہم جنتے ہیں ندارہ کہتے ہم جنتے ہیں اور فرمایا اگر جنت تمہارے لیے خاص ہے تو جنت سبحان اللہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا ہر کے کی نیمتیں ہوں گی تو موت کی تمنا کرو کہ ایسی نعمتیں ہمیں جلدی مل جائیں دیدار خدا بندی جلدی مل جائے تو فرمائے یہ موت کی تمنا ہر جلدی بلکہ زندگی پہ زیادہ حریث ہیں کیسے, کیسے کیونکہ مشرقین کا عقیدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آنی اور ان کا کیا عقیدہ تھا کہ قیامت آنی ہے اور دل میں سوچتے تھے کہ نبی آخر زمان کا ہم نے نہیں مانا ہمیں جوتے لگیں گے سزائیں ملیں گی اس لیے زندگی پہ زیادہ حریث ہوئے نہ ہوئے کہ مرنے کے بعد تو نظر آ رہی ان کو عذاب نظر آ رہا تھا دیکھو جی آپ فرما دیجئے اگر ہے واسطے تمہارے دار آخرت نزدیک اللہ کے خالص سوائے لوگوں کے تو آرزو کرو کی اگر ہو تم سچے بھلین یا تم پیشین گوئی پیشین گوئی اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے موت بھی کبھی کیوں بس صبح کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا اچھے امال برے امال وہ ڈر گئے اور اللہ تعالی جاننے والا ایسے سال کو اور الفتہ ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ ہری لوگوں گا اوپر کس کے زندگی پہ زندگی پہ زیادہ حریص ہیں باقی بھی تو میں اللہ دینا اور کس سے مشرقین سے بھی زیادہ حریص ہیں یو کیفیت ہرس کیفیت حرف ان کے حرص کی یہ کیفیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزار سال زندگی ملے کتنی زندگی ملے تو ہزار کا ایسے بھی زیادہ زندگی ملے تو کیا عذاب سے چھوٹ جائیں گے پھر بھی عذاب میں آئیں گے لو ہے نا لو اس کو مستریا لکھو با معنی ان مستریہ چاہتا ہے ایک ان کا یہ کہ زندگی جائے ہزار سال آگے جی ترقی مشکل ہے ذرا غور فرمائیے وما ہوا ہوا زمیر کا مرجع بنے گا وہی احاد ہوں کون بنے گا پہلے احاط ہوم ہے یا نہیں بے ہی. یہ مزاح جو ہے کس کا سیدھا ہے اسم فائل کا اور یہ مزافیل المقول ہے ہی ضمیر اس کا کیا بن رہا ہے لکھ لو نا نیچے مقول لکھو مزاض جو ہے نا یہ مضاف ہے اور ہی ضمیر اس کا کیا ہے بقول بھی ہے مضاف قلعہ بھی ہے مینالذاب اس کے متعلق ہے آگے این و امر دیکھ رہے ہو اینو عمر تابیل مستر میں پہل موکھر ہے اینو عمر کو تعویل مستر میں کر دو یعنی تعمیر بہو کے معنی میں یہ کیا بنے گا پیر موقع مکور تو پہلے آ چکا نا ہی زمین یہ مشکل ترکیب ہے اس لیے میں کر رہا ہوں آپ مانا سمجھیے ہوا اور نہیں وہی ایک ہوا زمین کا مرجہ کون ہے آدم وہ جو تمنا کر رہا ہے کس کی کس کی تمنا کر رہا ہے ہزار سال کی اور نہیں وہ ایک اس حیثیت میں کہ دور کرنے والا ہو اس کو عذاب سے کیا دور کرنے والی ہو یہ چیز کون سی چیز ائماری کہ زندگی دیا جائے یہ زندگی دیا جانا اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا سمجھی بات اچھا جی بلّہ بصیروں میں مایا ملا دیکھنے والا احساس اس کے کرتے ہیں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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ www.shahideislam.com